offer Hello.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 اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قريه كانت امينه مطمئنه يأتيها, يأتيها رزقها غدقا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف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 اس دنیا میں اپنے بندوں کو مختلف قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے اس دنیا میں جتنی نعمتیں پائی جا رہی ہیں چاہے وہ نعمت آل اور اولاد کی شکل میں ہے وہ نعمت مال اور دولت کی شکل میں ہے وہ نعمت امن اور اطمینان کی شکل میں ہے وہ دولت حکومت اور قیادت کی شکل میں ہے وہ دولت ہمیں اور آپ کو جو سب سے اہم نعمت ہے ہدایت کی شکل میں ہے جتنی بھی نعمتیں اس دنیا میں پائی جا رہی ہیں وہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں وما بے من نعمتن فمین اللہ و ماب اللَّهِ تمہیں جو نعمت بھی حاصل ہوئی ہے وہ ساری کے ساری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے وہ آتا و انط نعمت اللہ لا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہر وہ چیز عطا کی ہے جس کے تم ضرورت مند تھی جس کے تم سوال کرنے والے تھے وہ نعمتیں اللہ تعلی نے تم کو عطا کی ہیں ساری کے ساری نعمتیں اگر ان نعمتوں کا تم شمار کرنا چاہو تو تم نعمتوں کا تم شمار نہیں کر سکتے تو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں ہمیں اور آپ کو حاصل ہیں وہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہمیں اور آپ کو حاصل ہیں وہ نعمتیں لا تعداد ہیں ان نعمتوں کو ہم آپ شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے شیخ شادی رحم اللہ نے ایک بڑی پتے کی بات کہی ہے وہ عرض کرتے ہیں کہ انسان ایک سانس لیتا ہے تو ایک سانس پر اسے اللہ تعالی کی دو نعمت ملتی ہے کیوں اس لیے کہ وہی سانس ایک ہے اگر وہ اندر جاتی ہے اور اندر ہی رہ جائے اور باہر نہ آئے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا اور اندر چلی گئی اسے باہر کر دیا اب باہر آنے کے بعد اب اگر دوبارہ اندر لے جانا چاہے وہ نعمت اندر نہ جائے تو گویا وہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا تو دیکھے کہ ایک سانس پر انسان کو اللہ تعالی کی دو نعمت مل رہی ہے اور اتنی بڑی نعمت مل رہی ہے کہ اگر وہ نہیں ہے تو انسان انسان نہیں ہے اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے اور آپ کے اوپر اللہ تعالی کی کتنی نعمتیں ہیں ہم ان نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو وہ نعمتیں ہمارے آپ کے شمار سے باہر ہیں اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی کہ انسان ابھی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے لیکن اللہ تبارک وطالعہ اس کی روزی اور اس دارز اس کی ماں کی چھاتی میں اس کے دنیا میں آنے سے پہلے بھیج دیتا ہے اللہ تبارک وطالعہ ماں جیسی نعمت اسے عطا کرتا ہے اس لیے کہ اگر ماں نہ ہو تو بچہ اگر اس کی کوئی رعایت کرنے والا حفاظت کرنے والا نہ ہو تو کوئی انسان کا بچہ زندہ نہیں رہ سکتا تو اللہ تبارک وطالعہ کی نعمت ہیں ہمارے اور آخر آپ کے اوپر بے شمار ہیں اور وہ ساری کے ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں اسی لیے وہ دعا جو صبح و شام ہمارے اور آپ کے لیے مشروع ہے جس کا اہتمام کرنا ہر مسلمان کے لیے نہایت اہم ہے ابو ابوداود میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح کو یہ دعا پڑھ لے گا وہ گویا پورے دن بھر جو اس کو نعمت مل رہی ہے اس کو شکریہ ادا کر دے رہا ہے اور جو شام کو وقت کے وقت پڑھ لے گا گویا پوری رات اس کو جو نعمتیں مل رہی ہیں اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے اس دعا کے اندر بھی بندہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ ساری کی ساری نعمتیں ہمیں جو ملی ہیں چاہے جس شکل کے اندر ملی ہیں غدا کی صورت میں ہیں امن کی صورت میں ہے کپڑے کی شکل میں ہے مکان کی شکل میں ہیں دوست احباب کی شکل میں ہے یا سب سے اہم نبی کریم صلی الل اللہ علیہ وسلم کی, امت ہونے کی شکل میں ہے. یہ ساری کے ساری نعمتیں اللہ مخلوقات کو جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں فمن کا وحدت یہ صرف تیری طرف سے ہیں یہ کسی اور کی عطا کردہ نہیں ہے لہذا فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرِ اے اللہ تبارک وطالعہ ان تمام نعمتوں پر تیری حمد تعریف حمد بیان کرتے ہوں تیرا شکر عدا کرتے ہیں تو على کل حال اس دنیا میں جتنی نعمتیں انسان کو یا غیر انسان کو ملتی ہیں وہ ساری کے ساری اللہ تعالی کی عطا کردہ ہیں لیکن ایک بات اور ہے جو ہمارے اور آپ کے مشاہدے میں ہے لوگوں کو نعمتیں ملتی ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ نعمت جایا کرتی ہے چاہے وہ افراد کے طور پر ہے وہ جماعت کے طور پر ہے وہ ملک کے طور پر ہے وہ علاقے کے طور پر ہے ایک وقت رہتا ہے کہ انسان کے پاس بہت مال رہتا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ انسان کنگال اور مجبور ہو جاتا ہے ساتھیوں ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کے گھر میں کھانا پکانے کے لیے کتنے نوکر تھے آج ان کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تو آج ان کے بچوں کے پاس رہنے کے لیے اپنا مکان نہیں ہے تو نعمتیں ملتی ہیں اور نعمتیں چھن جایا کرتی ہیں ایک شخص پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک تعالی اسے دو آنکھیں دیے رہتا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جوانی کے مرحلے ہی میں ابھی رہا کرتا ہے کہ وہ آنکھ چھین جایا کرتی ہے اس طریقے سے بہت سی نعمتیں ہیں مکان کی نعمتیں ہیں دوست کی نعمت ہے احباب کی نعمت ہے اولاد کی نعمت ہے کسلی بھی نعمتیں ہیں وہ نعمتیں چھن جایا کرتی ہیں یہ چیز بھی ہمارے اور آپ کے مشاہدے میں ہے بلکہ آپ لوگ یہاں کلکتہ کے رہنے والے ہیں آپ جانتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں ایک وقت تھا کہ کلکتہ ہندوستان کا مالی اور علاقہ کوئی تھا تو وہ بنگال کا علاقہ مانا جاتا تھا بلکہ ہم لوگ اپنے بچپن میں چھوٹے سے تھے تو جب گاڑی جایا کرتی تھی گاڑی چھک چھک چھک چھک چلتی رہتی थी तो हमारे بڑے موہے کہتے تھے گاڑی کہ دے دے چلکت چل دے دے چل سے, سے, سے کر رہے ہیں کہ یہ نعمت کلکتہ سے چھن کر کے بات کلی طور چل کر کے ہندوستان کے دوسرے علاقے کی تلاش میں قدرت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے لیکن ایک چیز جو ہمارے اور آپ کے پیشے نظر رہنا چاہیے کہ عموماً اللہ تبارک و تعالیٰ جب نعمت ادا ہے تو بگیر ماغے دیتا ہے اللہ تعالیٰ نعمت ادا کرتا ہے تو بغیر دیتا ہے ہم نے کی نعمت اللہ سے نہیں ہے ہم نے کان کی نعمت اللہ سے مانگی نہیں ہے مال دال کر رہا, کہہ دے رہا ہے تو وہ اللہ تعالی کا فخر ہے کسی انسان کی اپنی کوشش ایک ذریعہ بنایا ہے ورنہ کوشش تو بہت سے لوگ کرتے ہیں لیکن مال کم لوگوں کو ملا کرتا ہے اس کا مطلب مال کا حصول کوشش علم اور, اور سمجھ اور چالاکی پر نہیں ہے بلکہ یہ خالص اللہ تبارک و تعالی کی دین ہے لیکن عموماً عموماً تبارک و تعالی اپنی نعمت کو جو چھینتا ہے وہ کسی پوتا ہی اور غلطی کے عوض ہوا کرتی ہے بسا اوقات نعمتیں جو چھن جاتی ہیں وہ قوموں کی اپنی غلطی کی وجہ سے انسان کی اپنی غلطی کی وجہ سے نعمتیں چھن جایا کرتی ہیں اس دنیا کی تاریخ کا اور چھن جاتی ہیں ان سے متعلق مجید میں اللہ تعالی نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے بہت زیادہ نعمتیں ملی ہیں لیکن چار قسم کی نعمتیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے بہت اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے تک پہنچنے کا راستہ اپنی جنت تک پہنچنے کا راستہ بتا دی دوسری امن ہے اس لیے کہ اگر انسان کو امن نہیں ہے سکون نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اطمینان سے نہیں کر سکتا ہے تیسرے نعمت جو ہے وہ نعمت ہے روزی کی اس لیے کہ اگر انسان کو روزی نہیں ملے تو اس کا جی عبادت کے اندر نہیں لگتا ہے اور چوتھی نعمت جو انسان کو ملی ہوئی ہے نعمت ہدایت اور کے بعد نعمت صحت ہے اس لیے کہ انسان کے پاس بہت مال ہو جائے اگر اس کی صحت نہیں ہے تو اپنے مال سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا انسان روزہ رکھنا چاہتا ہے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے لیکن اگر اس کی صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے تو اللہ کے لیے عبادت نہیں کر سکتا کتنے آج ہمارے بھائی ہیں وہ رکو کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے صحت چھین لی ہے آج اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ رکو نہیں کر سکتے نہ اللہ تعالی کے سامنے اپنے سر کو زمین کے اوپر رکھ سکتے ہیں تو یہ چار قسم کی نعمتیں ہیں جو بڑی اہم ہیں ایک نعمت ہدایت ہے دوسرے نعمت امن ہے تیسری نعمت صحت ہے اور چوتھی وہ نعمت روزی کی ہے اسی لیے کفار کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ان نعمتوں کو یاد دلایا ہے اور متوجہ کیا ہے صرف قریش کا ایک قبیلہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے مستقل یہ سورت ایک سورت نادل فرمائی ہے وہ صورت قریش ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لے ایلاف ہی قریش ایلاف ہی میرے حرت شیف ہاتھی والوں کو اللہ نے کیوں ہلاک کیا ہے اس خانے کعبہ کو ہاتھی والوں کے ڈھانے سے اللہ تعالیٰ نے کیوں بچا لیا ہے علاف تاکہ قریش کے لوگوں کو علاف الفت اور سکون حاصل ہو اور انہیں سفر کرنے میں اطمینان رہے ایلاف ہی میرے خلاع و تاکہ سردی کے موسم میں اور گرمی کے موسم میں سردی کے موسم میں یمن کی طرف اور گرمی کے موسم میں شام کی طرف جو تجارتی سفر کرتے ہیں ان کو اس کے لیے اطمینان اور سکون حاصل ہو لہذا انہیں کیا کرنا چاہیے انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں اللہ منجور جس رب نے انہیں بھوکے تھے انہیں کھانا دیا ہے مکے میں کوئی کارخانہ نہیں تھا مکے میں کوئی باغات نہیں تھے مکے میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی تھی بے آب و گیا پہاڑوں کی زمین تھی اس پتھریلی زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرف سے ان کے لیے رودی کا سامان کیا تھا اور امن کا معاملہ یہ تھا کہ پورے عرب کے اندر کھوریدی کا بازار گرم رہا کرتا تھا لیکن مکہ کے جو حدود تھے وہاں لڑائیاں کم اور کم سے کم ہوا تھی تو اللہ تعالیٰ نے مکہ کے لوگوں کو یاد دلایا روزی کی ملی ہوئی ہے یہ نعمت تمہیں امن کی ملی ہوئی ہے اور بات نہ مانے تو یہ نعمت تم سے چھن جائے گی اور آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ مکہ والوں سے یہ نعمت چھن گئی وہ بھوکے مرے اور ان کے اوپر خوف مسل کر دیا گیا اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث فی جسد قوت کو یعنی مسلمان کو آمنن فی اپنے علاقے میں اپنے جماعت میں اپنے گھر میں اطمینان حاصل ہے انہیں دشمن کا, کا, کا روزی موجود ہے تو, فکان حیزت بحضا فی رہا. تو گویا کی ساری دنیا اس کے پاس سمٹ کر کے چلی آئی ہے اسے کیا چاہیے وہ مسلمان ہے اس کو اللہ نے صحت دی ہے اللہ نے اس کو امن دیا ہے اور اس کے پاس ایک دن کی روزی موجود ہے اور دوسرے کی روزی کا مالک اللہ کرتا ہے آپ کے اس کے, اندر مختصر میں کے سامنے ہمارے اندر یہ برائی پائی جا رہی ہے یہ کمی پائی جا رہی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ تو تو حقدار ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نعمتیں چھین لی وہ چیز کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے چھین جانے کے سبب بنتی ہے سب سے پہلی چیز قرآن کی روشنی میں کفر اور شرک ہے اس لیے کی کفر اور سر اس زمین میں سب سے بڑا فصار ہے اللہ تعالی نے اس زمین کو امن کا گھوارا بنایا ہے اللہ نے اس زمین کو برکتوں والی زمین بنایا ہے اللہ تعالی نے اس زمین میں اپ کے لیے پانی رکھا ہے اپ کے لیے روزی کا سامان رکھا ہے اس زمین کو اپ کے لیے بچھونا اور آسمان کو اپ کے لیے چھت بنایا ہے اگر اس زمین کے اوپر اللہ تبارک و کے احکام کا نفاذ نہیں ہوا تو اللہ تعالی اس روح زمین کی تمام نعمتوں کو آپ سے چھین لے گا چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کے لوگوں سے جو نعمتیں چھینی تھی اس کی سب سے بڑی وجہ جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں کو قبول نہیں کیا اپنے شرک کے اوپر اپنے کفر کے اوپر اڑے رہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه اللہ تبارک و تعالی ایک بستی والوں کا واقعہ تمہیں بتاتا ہے ایک بستی والوں کی مثال دی ہے كانت امنه مطمئنه جو مکمل امن اور چین سے تھی کہ اگر کسی بے باپ کے کسی کے باپ کا قاتل بھی اگر مسجد حرام کے اندر داخل ہو جائے تو امن کا یہ معاملہ تھا وہاں اس سے کوئی تچھے نہیں کرتا تھا وہ تو امن کی ایسی زمین تھی کہ ایک کبوتر کو بھی وہاں پر مارنے کی اجازت نہیں ہے اور دوسری چیز کیا ہے وہاں رودی آ رہی ہے یمن سے بھی وہاں رودی روزی پہنچ رہی ہے جہاں کوئی پھل پیدا نہیں ہوتا لیکن دنیا کا کوئی ایسا پھل نہیں ہے جس کی لوگ رغبت رکھتے ہیں اور مکے کے اندر نہ پایا جاتا ہو یا تیار من کل مکان ان بستی والوں کے پاس اللہ تبارک تعالی کی رودی چاروں طرف سے آتی ہے لیکن کیا ہوا فکفرت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا رسول کے ساتھ کفر کیا رسول کی لائی ہوئی تعلیم کو نہیں مانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بھوک مسلط کر دیا اور سات سال ان کے اوپر ساتھیوں ایسے گزرے ہیں ایسے گزرے ہیں کہ وہ چپڑا کھانے پر مجبور ہو گئے تھے اور درخت کے پتے کھانے پر مجبور ہو مسعود اتنے کمزور ہو گئے تو کر کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں کہ اپ کے گھر والے بھوکے مر رہے ہیں اپ ان کے لیے دعا کیجئے تو ہر حال کہنے کا مدب پہلی چیز جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کو چھین لیتا ہے ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کفر کرنا ہے یہ اللہ تبارک وتعالى کے ساتھ شرک کرنا ہے اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قران نازل ہوا ہے اس قران میں بڑے واضح طور پر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے الذين امنوا وہ لم جو ایمان لے آئے اور اپنے لانے کے ساتھ ظلم یعنی شرک کو نہیں ملایا الامن یہی وہ لوگ ہیں جنہیں امن حاصل ہوگا اے ہندوستان کے مسلمانوں اے کلکتہ اور بنگال کے مسلمانوں اگر تم امن چاہتے ہو اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی نعمت آپ کو جو ملی ہوئی تھی کہ پورے ہندوستان میں جہاں چاہتے تھے آتے اور جاتے تھے مسلمان ہونے کے ناطے کوئی آپ سے تعارف نہیں کرتا تھا اگر آپ کو یہ امن باقی رکھنا ہے تو آپ کو اللہ تبارک مطالعہ کی توحید کو اپنانا ہوگا اسے عام کرنا ہوگا اور کفر اور شر کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہوگا دوسری چیز جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں ضائع ہو جایا کرتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں ہمیں آنکھ کیوں دی کی آیا ہم تفکر کریں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کریں اللہ نے ہمیں زبان کیوں دی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں تو کرے اور اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کو مال ملتا ہے اور نماز میں کوتاہی کرتا ہے اپنی تجارت میں پڑھ کر کے نماز میں کوتاہی کرتا ہے جمعہ کے لیے اذان ہو گئی ہے اور اپنی دکان کھولے ہوئے بیٹھا ہے تو اللہ کے قسم اللہ کی نعمت کی ناشکری کر رہا ہے اور دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ان سے چھین لے تو کہنے کا مطلب یہ ہے دوسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے چھین جانے کی ہوا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو عبادت کے کام میں نہ لگایا جائے آپ لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں یہ چیز قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان ہوئی ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قلم کے اندر باغ والوں کا قصہ بیان کیا ہے مکہ والوں کو متنبہ کرتے ہوئے کہ اے مکہ کے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت تمہیں ملی ہوئی ہے اللہ کا راستہ تمہیں دکھا رہے ہیں اگر تم نے ایسا نہیں کیا اس نے کی قدر نہیں کی تو مان یاد لو کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جیسے ہر قسم کے پھل تھے اور ہر قسم کی اس میں روز روزی کا سامان تھا وہ شخص نہایت ہی نیک اور صالح تھا اللہ تعالی کے احکام کی پابندی کیا کرتا تھا اور جب اپنا حق لے کر کے جاؤ لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا اور کئی بیٹے تھے اب بیٹوں نے کہا کہ ہمارا باپ تو بے وقوف تھا ہی ہمارے لیے کچھ بچا کر کے نہیں گیا کچھ اللہ تعالیٰ بیان فماتا ہے. مشورے گے اور اپنے گھر میں رکھ گے. تو جب غریب اور تمام بھائی مل کر کے के کے پاس پہنچتے ہیں ابھی के کے پاس پہنچے نہیں تھے کہ اللہ تبارک की کی से سے आता آتا ہے اور ساتھ کا سارا تو نہیں بھول گئے ہماری ہم کہتا ہے راستہ بھولے نہیں ہو یہ نہیں دیکھتے کہ فران صاحب کا باغ تمہارے باغ کے بغل میں تھا وہ موجود ہے یہ دیکھو کا کا کے وہ وہ اللہ نہ کرو ورنہ اللہ تبارک و تعالی کا عذاب تم سے دور نہیں تو اللہ ان باغ والوں کا پورا باغ جو جل کر کے راک ہو گیا کس بنیاد پر اس لیے کہ اس بات اس مال کے ذریعے جو اللہ کی عبادت کی جانی چاہیے غریبوں کا حق دیا جانا چاہیے وہ حق نہیں دیا گیا مجھے یاد آیا ہمارے ہی علاقے کے ایک صاحب ایک ہندو کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے اور یہاں یہاں درد ہے کہ کرنا چاہیے اور کتنی دیر تک جھکے رہنا چاہیے جس کی وجہ سے تمہارے گھٹنوں کی ورزش ہو آج آپ لوگ جانتے ہیں جن کے گھٹنوں میں تکلیف ہے ڈاکٹر ورزش بتلایا تو کہا یہ چیز جو تمہارے نماز کے اندر کیا کرتے تھے تو تمہاری کمر میں اور تمہارے بھٹنے میں ہوگا مقصد یہ ہے ساتھیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک کی نعمت کو چھین جاتی ہیں اس لیے کہ نعمت کو عبادت کے کام میں نہ لگایا جائے تو اللہ کی نعمت چھین जाया کرتی ہے۔ تیسری چیز جس کی وجہ سے نعمت ہم سے چھین لی جاتی ہے۔ ساتھیو وہ نعمت ہے نعمت کا بھول جانا۔ اللہ تبارک و تعالی پانچ قسمیں کھا کر کے بیان فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریہ قدحا فالمغیرات صبحا فاثرنا به نکا فوسط نبھی جمعہ گھوڑے گھوڑے گھوڑے یہ چار بیان کر کے اللہ تعالیٰ ہے ایک معنی تو قنود کا یہ ہے اور بدقسمتی سے ہمارے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے قنود اس شخص کو کہا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیزاروں نعمتیں ملی ہیں Thank you. صحت کی نعمت ملی ہوئی ہے اسے مال کی نعمت ملی ہوئی ہے اسے مکان کی نعمت ملی ہوئی ہے اسے امداد کی نعمت ملی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت میں صبح سے شام تک کروٹیں لے رہا ہے لیکن اگر کوئی ایک مصیبت پہنچ جاتی ہے تو وہ ویرا مچانا اور شور کرنا شروع کر دیتا ہے لکھنا اور چلانا شروع کر دیتا ہے نعمتوں کو بھول جاتا ہے اور صرف مصیبت اور پری پریشانی کو اپنے یاد کیے ہوئے ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں اور اللہ تعالی ایک نعمت اولاد کی نعمت سے اسے محروم کر دیتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں کچھ ملا ہی نہیں ہے ہماری دنیا تاریخ ہے حالانکہ یہ سب سے بڑی ناشکری ہے ان نعمتوں کو کیوں نہیں یاد کرتا جو ہلا رہا نعمت تجھے اللہ تعالی نے دی ہے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس شادی کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے کتنے لوگ ہیں جنہیں مکان نہیں ملا ہوا ہے کتنے لوگ ہیں جنہیں کھانے کا کپڑا کھانے کے لیے سامان نہیں ہے ان کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں اللہ نے تجھے ہر قسم کی نعمت سے نوالا اور اولاد نہیں دی تو اب اس کے لیے جائز اور ناجائز طریقے استعمال کرتا ہے اور ایک بہت بڑی مداخ ہمارے تو کئی خرابیاں لیکن آپ کے لیے محرم نہیں ہے سب سے بڑی خرابی دھر کے اندر یہ پیدا ہوتی ہے انتقال ہو جائے تو کی بیوی کو ایک چوتھائی حصہ ملے گا اور اگر باقی آپ کے ماں اور باپ ہیں تو وہ سارا کا سارا ان کو ملنے والا ہے لیکن کوئی توجہ نہیں دیتا اسی طریقے سے آپ کے ماں اور باپ نہیں ہیں تو آپ کی بیوی کو ایک چوتھائی اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے تو بات میں یہ کہہ رہا تھا انسان اللہ تعالی کی نعمتوں کو تو بھولا ہوا ہے لیکن اللہ تبارک نے اگر کوئی ایک حالی ہے تو اس کو یاد کرتا ہے اور اسی بنیاد بنا کر کے بہت سے ایسے کام کر جاتا ہے جو شرعی طور پر اس کے لیے جائے نہیں ہوتے دوسرا معنی قنود کا علماء نے یہ کیا ہے کہ وہ نعمتیں تو یاد رکھے ہوا ہے لیکن نعمتیں دینے والے کو بھولا ہوا ہے اللہ نے اسے مال دیا ہے مال کو آگے بڑھانے میں تجارت کرنے میں بڑی کوشش کیا کرتا ہے لیکن مال میں اللہ نے غریبوں کا جو حق رکھا ہے اس کو بھولا ہوا ہے اسے تجارت تو ملی لیکن نماز کو بھولا ہوا ہے لیکن جیسی جو نعمت ہے اس قرآن کو یاد نہیں کرتا اللہ تعالیٰ قرآن نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ اللہ تبارک و کی نعمت چھن جاتی ہے، کم؟ جب کی بندہ اللہ تعالی کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا بھول جاتا ہے اسی لیے کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنا چاہیے آج ہمیں ہندوستان کے اندر کی نعمت ملی ہوئی ہے اگر ہم نے نماز پڑھ کر کے ذکر سے قرآن کی تلاوت سے مسجدوں کو آباد نہیں کیا تو وہ وقت دور نہیں ہے جس کے آثار کچھ ظاہر ہے کہ ہم سے یہ مسجدیں چھین لی جائیں اس ہندوستان میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ اپنی عبادت کرنے کے تمام ذرائع مہیا کیے ہیں ہم دین کو پڑھ سکتے ہیں دینی تعلیم کو عام کر سکتے ہیں دینی تعلیم کی تبلیغ کر سکتے ہیں یہ اللہ تعالی کی ہمیں نعمت آزادی کی ملی ہوئی ہے اگر ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی تو کوئی بڑی بات نہیں کہ اللہ تعالی ہم سے یہ نعمتیں چھین لے جیسے دنیا کی بہت سی قوموں سے یہ نعمت چھینی گئی ہے تاریخ اس کی گواہ ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ایک نعمت ہمیں یہ بھی ملی ہے جس پہ بڑی کوتاحی ہی کرتے ہیں اور وہ نعمتیں آہستہ آہستہ ہم سے چھینی جا رہی ہیں وہ یہ ہے آپ ہندوستان میں اپنے قرآن اور حدیث کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن آج مسلمان خود حتیٰ کی بہت سے پڑھے لکھے لوگ ان کی بیٹی کو طلاق ہو جاتی ہے تو شرحی طور پر अपना مسئلہ حل کرانے के بجائے سیدھے کوٹ میں پہنچ جایا کرتے ہیں یہ اللہ تعالی کی نعمت آپ چھوڑ رہے ہیں. اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں. تو حکومتوں کے, کے, کے چھین جانے کا ایک سبب یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف نہ کر کے غیر اللہ کی طرف کرے مثال کے طور پر ایک شخص کو تجارت میں پیسہ لگایا اور بہت بڑا چالاکی ہے یہ میری بہادری ہے کہ ہمیں اتنا فائدہ ملا ہے حالانکہ یہ کہنا چاہیے اسے کہنا نہیں بلکہ دل سے یقین رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے کہ یہ سارا کا سارا اللہ تبارک مطالعہ کا دیا ہوا ہے آپ لوگ حدیث کے اندر بنو اسرائیل کا وہ قصہ بار بار پڑھتے اور سنتے آئے ہیں کہ بنو اسرائیل کے تین آدمی تھے ایک کوڑھی تھا ایک اندھا تھا اور ایک تین کو اللہ تبارک میں لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ مرد دور ہو جائے چنانچہ فرشتے نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اور وہ صحت مند ہو گیا اس کے بعد پوچھتا ہے تمہیں کام مال چاہیے تو شاید سروں میں بھی بال رہے کے کے گا یہ حدیث کیا مال چاہیے اسے گائے یا اونٹ میں سے ایک چیز دیا اور بڑی نعمت اور کیا ہوگی کہ کی اللہ تعالی میری واپس کر دے اس لیے تاکہ جس طریقے سے لطف اندوز ہوتے ہیں میں ہی لطف اندوز ہوں اس فرشتے बड़ी اپنا में اور میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں وہ کہتا ہے ارے بھائی, بڑے حقوق ہیں فلاں صاحب کو اتنا دینا ہے فلاں صاحب کو اتنا دینا ہے فلاں جگہ اتنی ضرورت ہے آج ہمارے پاس اس کی گنجائش نہیں ہے وہ کہتا ہے اللہ کے بندے مجھے شاید یاد آ رہا ہے کہ تم کبھی پوڑھی تھے یا انجے تھے تمہارے پاس کوئی چیز نہیں تھی اللہ نے تمہیں یہ مال دیا ہے وہ کہتا ہے کہ تم یہ بات کر رہا ہے یہ تو میری اپنی کمائی ہے یہ تو میری اپنی حکمت ہے کہ ہمیں ایک اونٹنی سے ہم نے کتنی اونٹنیاں بنا دی ہیں یہ تو ہماری اپنی کوشش ہے چنانچہ ایسے ہی وہ گائے والے کے پاس جاتا ہے بہادری اور اور اپنی, اپنی حکمت کو سمجھا اور یہ قبول کرنے کے لیے تیار کہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے لیکن جب اندھے کے پاس جاتا ہے اور بکری کا سوال کرتا ہے تو کہتا ایک بکری نہیں میرے پاس کچھ نہیں تھا یہ اللہ کی آزمائش میں تم تو کامیاب ہوئے اور تمہارے دونوں بھائی میں کام ہو گئی تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر غیر اللہ اس کی طرف نسبت نہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ ہو لوگوں کے کام میں اس نعمت کو استعمال نہ کرنا اللہ تعالیٰ کا حدیث امام بخاری کی امام کی میں اور مستدرک وغیرہ لینے سے ہے کی اللہ تعالیٰ باہ لوگوں کو اپنی نعمتیں دیتا ہے اور وہ نعمتیں ان کے پاس اس وقت تک باقی رکھتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے کام میں تو نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے نہ خرد کرنا ان کی خدمت نہ کرنا اس سے نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں اور نعمت کے زوال کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ خدمت میں اس کو لگائیں نہ مال آپ کو اس لیے دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے اسے خرچ کریں اور اس سے عبادت کے کام میں مدد لیں لیکن اگر گناہ کے کام میں آپ صرف کرتے رہے تو اللہ تبارا اس نعمت کو آپ سے چھین لے گا اس طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو نعمتوں کے چھین جانے کا سبب بنتی ہیں اختصار کے ساتھ یہ چند باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تبار تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی نعمتوں کی شکریہ کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نعمتیں دے جس سے وہ راضی ہو اور ان نعمتوں کو ایسے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تبارک وتعالیٰ راضی ہو جائے اقول وقولی هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب واتوب الیہ الحمدللہ الحمدللہ وحده والصلاه والسلام على من لا نبي ابعد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدين صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفته بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتين ولا يحض عنه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 محمبن وعلى أزواعده وذّية كمااصل لييت على براهم وبارك على محمد معوع أسووادهه وذّية كما باركت علىعا براهيم إنك حميد مج اللهم مفر المسلمين والمسلنات المؤمنين والمؤمنات اللهم معف بين قل اللهم معلف بين قل اللهم معلف بين قل بههم واصل بينهم واتمع وانصرهم على عدوبك وعدوهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لعن الكفرة والمشركين الشيوعين والملحدين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم شتد شملهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم وزلزل أقدامهم وخالف بين كلمتهم وأنزل بهم بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بنا به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارثا ووجعلثنا على من ظلمنا صرنا على من عادنا ولا تج المسيبةنا في ديننا ولا تج المسيبةنا في ديننا ولا تجعل المسيبةنا في ديننا ولا تجعل دنيا اك برح مننا ولا مبلغ المنا ولا تجعل دنيا اك برح مننا ولا مبل غيل المنا ولا تصللت عليناعمل لا يخافك ولا يرحمنا س سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قموا إلى الصلاة سفے درست کر لیں ذرا قریب قریب ہو کر کھڑے ہو جائیں پیچھے جو بھائی وہ تنگی ہو رہی ہے ذرا تھوڑی سی وسعت ان کے لیے پیدا کریں اللہ اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط والمستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضوء سب حسم ربک کل الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسغك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخفى وخشى وياتجنبها الاشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى ان هذا لا في الصحف الاولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر اللہ اکبار اللہ اکبار اللہ اکبار الحمد اللہ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 هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ اللَّهُ أَكْبَر سمع الله اکبار الله أكبر. الله أكبر. اللہ اللہ اکبر صليع. على إبراهيم على آل إبراهيم اللهم بارك على يحبان على إبراهيم على بقر